الحمد للہ رب والصلاة والسلام وسلام سید مسلیم اما باغ الله الرحمن الرحيم الرحمٰن الرحیم عليك يا رسول اللہ حبيب اللہ الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ صلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے جب جمعارات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کون یوم جمارات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ویسے تو درود پاک جب بھی پڑھیں اس کے بے حد اور بے شمار فضائل و برکات ہیں لیکن جمعرات کا دن شب جمعہ جمعہ کا دن اس کی خصوصی برکتیں ہیں کل جمعرات کا دن ہے پھر شب جمعہ ہمارے سامنے موجود ہوگی تو نیت کیجئے کہ کل کے دن اور کل کی رات بالخصوص ہم پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں گے درود پاک پڑھتے رہیں گے تو ان شاء اللہ ہمارے دنیاوی کام بھی سنوریں گے اور اخروی فوائد بھی حاصل ہوں گے سلسلہ روحانی علاج ہے اور ہر دکھ کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی تکلیف ہو کسی بھی آپ تنگی کا شکار ہیں کسی طرح کے آپ پریشانی کے اندر مبتلا ہیں خوف میں مبتلا ہیں تو درود پاک کی کثرت کریں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب حبیب لبید صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تو فیل ہم پر ضرور کرم فرمائے گا آپ نے کالز بھی کی ہوں گی جیسا کہ ہمارے اس سلسلے کا انداز ہوتا ہے کہ ہم دنیا بھر سے جو ہمیں کالز موصول ہوتی ہیں مختلف قسم کے دکھیا بیمار تنگ لوگ جو ہے وہ اپنی تندستی پریشانی بیماری بیان کرتے ہیں پھر اس کا جواب جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے تو اپنے ہاتھ میں قلم اور کاغذ لے لیجئے حضرت سید انس رضی اللہ تعالی عنہ کا اول مبارک ہے عید العلم بالکتابہ علم کو لکھ کر قید کر لو اس قول مبارک پر بھی عمل کی نیت آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل وجل لکھنے کی عادت بنائیں گے جو بیان کیا جائے گا اس کو آپ لکھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا اور وظائف کے اندر تو بالخصوص یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جتنی تعداد بیان کی جائے جتنے الفاظ بیان کیے جائیں جب جب اس کا پڑھنا بیان کیا جائے تو ان سب باتوں کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے اگر کسی بھی چیز میں کمی بیشی ہو, ہو گئی تو پھر اس وظیفے کی جو وہ خاص فضیلت اور خاص برکت ہے اس کا حاصل ہونا دشوار ہوگا تو جب بھی بیان ہو علم دین کی محفل ہو تو اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھنا انشاءاللہ شاء اللہ مفید رہے گا بالخصوص وضاحت بیان کیے جائیں یا کوئی اس طرح کی چیز بیان کی جائے تو ہمارے پاس ضرور ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیے کال کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلی کال میں کیا بیان کیا گیا ہے سلو الحبید صلی اللہ محمد صلی اللہ میرا نام محمد میں فیصلہ باد کر رہا ہوں اور میں نے ایک تو سر کے لیے وظیفہ پوچھنا ہے اور دوسرا آنکھوں کے دم کے لیے وزیفہ بتا دیجیے ارسلام بھائی سردار آباد انہوں نے کال کی سر بہت عام مرض ہے عموماً لوگ سر کا شکار رہتے ہیں اور دوسرا انہوں نے آنکھوں پر دم کرنے کا بھی وظیفہ دریافت کیا ہے اسلامی کے اشاعتی دارے مکبۃ المدینہ کی مطبوع آنکھوں پر دم کرنے کے لیے اوراف پیشی خدمت ہیں درد سر کے حوالے سے جسے درد سر ہو تو اس پر اگر یا مجیب تین بار پڑھ کر دم کر لیا جائے تو انشاءاللہ درد سر سے افاقہ ہوگا اور آنکھوں پر دم کرنے کے حوالے سے وط پیش خدمت ہے جس کی آنکھ سرخ ہو یا درد کرے تو یا مقیتو دس مرتبہ پڑھ کر اس کی آنکھ پر دم کر لیا جائے تو اس سے اس کو افاقہ ہوگا کے علاوہ ایک اور ایمان افسوس عمل بھی پیش خدمت ہے کہ حضرت سیدنا امان حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو شخص مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا سن کر یہ کہے مرحبا بحبیبی وقضت عین محمد ابن عبداللہ اور اپنے انگوٹھیں چوم کر آنکھوں سے لگائے تو نہ کبھی وہ اندھا ہوگا اور نہ ہی کبھی اس کی آنکھیں دکھیں گی سبحان اللہ ماشاءاللہ تو ارسلان بھائی آپ نے سنا درد سر کا وظیفہ بھی اور آخوں کے حوالے سے آپ نے سنا امید ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا اگر نوٹ کرنے سے رہ گیا ہو تو مدنی منصورہ حاصل کر لیجیے یہ تو تمام مدنی چینل کے ناظرین کو میں مشورہ پیش کروں گا کہ امیر علیہ سننا دامد برکات ہوں مل عالیہ کی یہ جو مایا ناس تسلیف ہے یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے بہت ہی بہت ہی مفید اور عام طور پر درپیش مسائل کا حل اس کے اندر ان اللہ آپ کو ملے گا. مدنی پنسورہ اپنے پاس رکھیے اس میں درد سر کا بھی وظیفہ ہے عام طور پر کام کی کثرت کی وجہ سے کوئی ٹینشن ہو کوئی بہت زیادہ سوچو بچار میں مبتلا ہوں یا بہت زیادہ کوئی مطالعہ کرے کوئی تحریری کام کرے تو درد سر ہو جاتا ہے بعضوں کو عمر کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے ویسے مرض کے طور پر بھی ہوتا ہے تو ایک عام بیماری ہے یہ تو انشاءاللہ شاء اللہ جو وضاحت بتائے گئے اس کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کو گھر بیٹھے بیماری سے افاقہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں علی الحبیب اللہ تعالی محمد جی میں ساؤتھ افریقہ تو تقسیم عرف بول رہے ہوں میرے پاؤں میں درد بہت زیادہ ہوں گی جب میں کھڑا رہنا ہوں مہربانی کر کے کوئی روحانی علاج اچھا میں متاثر آ کے میرے یہاں پیروں میں آرام آ جائے ساؤتھ افریقہ سے کال تھی اور کال میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے پاؤں میں بہت درد ہوتی ہے جب میں کھڑا رہتا ہوں تو اول تو یہ عرض ہے کہ بہت زیادہ کھڑے نہ رہا کریں ایک فطری بات ہے کہ آپ بہت زیادہ طویل دیر تک کھڑے رہیں گے تو بھی درد ہو سکتا ہے اسی طرح ایک مرتبہ امیر علیہ دامد دامت ہوں ملا نے مدن مذاکرے میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک کیفیت پر مسلسل نہیں بیٹھنا چاہیے مثال کے طور پر اب بعدوں کو عادت ہوتی ہے یوں ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں اب وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں ایک طرف ہی ان کا بوجھ ہوتا ہے یہ بھی درست نہیں پھر اسی طرح آلٹی پالٹی مارکر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی طرح سے بیٹھے ہوئے تو زیادہ دیر نہ بیٹھیں یعنی اپنی بیٹھنے کی کیفیت کو تبدیل کرتے رہیں بالخصوص جن کا بیٹھنے کا کام ہوتا ہے آفس ورک ہوتا ہے یا تحریری کام کرتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو اپنی ہے اد کو بدلتے رہیں گے تو ان شاء یہ دردیں کم ہوں گے اور بعض بعدوں کو شکایت ہوتی ہے کہ میں پاؤں میرا سن ہو جاتا ہے ہاتھ سن ہو جاتا ہے اس طرح سوتے وقت بعدوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مجھے کمزوری ہو گئی ہے مرض ہو گیا ہے کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات آزاد سو جاتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی سمت پر ایک ہی حیات پر زیادہ دیر تک لیٹے رہنے کی وجہ سے بھی وہ حصہ جو ہے وہ سو جاتا ہے تو بہرحال یہ ایک فزیکلی ایک مشورہ تھا میں نے پیش کیا لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ حالت کو تبدیل کرتے ہوں پھر بھی پاؤں میں درد رہتا ہو تو وظیفہ سن لیتے ہیں جیسے عارف بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ٹانگوں کی تکلیف نجات بخشے آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے آپ کو چاہیے کہ درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ کر اب چونکہ آپ کے ٹانگوں میں درد ہے تو ٹانگوں پر سیدھا ہاتھ رکھ کر صورت الفاتحہ ایک بار اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کر دیجیے دعا بھی سماعت اللہم ار ہنی سو اما اجیڈو اسی دعا کو ایک بار پھر سماج فرما لیجیے او ہم ارب انجیڈو یہ عمل کرنے کے ابتداً اور آخر میں ایک ایک بار درست شریف بھی پڑھ لیجیے ان شاء اللہ آپ کی ٹانگوں کا مرض یہ دور ہو جائے گا اور ان تکلیف بھی جاتی رہے گی ان شاء اللہ ماشاء اللہ آپ نے اس وظیفے میں سورہ فاتحہ کا ذکر فرمایا تو کچھ یہ بھی وضاحت فرما دی کہ جس کو قرآن ہی درست پڑھنا نہیں آتا اب وہ کیا کرے کیا اس کو یہ مفید رہے گا کہ سورہ فاتحہ قرآن کی ایک صورت ہے اب اس صورت میں یہ ہے کہ اگر خود قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے یا سر فاتحہ کی تلاوت کرنا نہیں آتی تو خود دم نہ کریں بلکہ جو صحیح مخارش کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا جانتا ہے تو اس سے یہ صورت پڑھوا کر اور یہ دعا پڑھوا کر دم کروا لیجیے تو انشاءاللہ شاء اللہ اس سے بھی شفا حاصل ہوگا ماشاء اللہ یہ کیونکہ جب بھی جو جو اراد وظائف بیان کیے جاتے ہیں اور جو جو پڑھنے کا کہا جاتا ہے تو اس میں اس بات کو مضحوی خاطر رکھنا ضروری ہے کہ جو بھی وظیفہ کیا جائے جو بھی ورد کیا جائے تو اس کو قواعد اور مخارش کے ساتھ پڑھنا یا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے نہایت ضروری ہے تو جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اس کے لیے کتنے بڑے لاس کی بات ہے نقصان کی بات ہے کہ وہ اس طرح کے وزاحت بھی خود نہیں کر پاتا اب خود نہیں اگر خود ہی کر لے تو اس میں کتنی آسانی کی بات ہے کہ خالی وظیفہ معلوم ہو اب جب درد ہو جب جو پریشانی ہے جو بھی وظیفہ بتایا گیا تو بندہ خود کر سکتا ہے ورنہ اب تلاش کرنے جائیں گے اس کو ڈھونڈیں گے منت کریں گے اب رات میں درد ہوگا اب کس کو تلاش کریں گے اگر گھر پر کوئی درست خان نہیں ہے تو قرآن مجید تو ویسے ہی مسلمان پر سیکھنا لازم ہے ضروری ہے کہ بغیر درست قرآن پڑھے نماز ہی درست نہیں ہو سکتی تو میرے پیاروں میٹھی اسلام بھائی مدری چینل کے ناظرین اگر ابھی تک آپ نے قرآن مجید پڑھنا نہیں سیکھا تو فورن سیکھ لیجئے ورنہ بغیر قرآن کے بہت ساری عبادات ناقص ہو جاتی ہیں بات تو سرے سے ہی نہیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے محبت عطا فرمائے انشاءاللہ شاء اللہ اس کی برکت سے ہمیں عربی وظائف اور دیگر جو عربی عبارتیں ہوتی ہیں وہ بھی درست طور پر پڑھنے کا موقع مل جائے گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بالغان کے لیے مساجد میں عموماً نشا کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح اسلامی بہنیں بھی جہاں جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے وہاں گھروں کے اندر پردے میں پردے کی رعایت کے ساتھ مدرسۃ المدینہ للبالغات اسلامی بہنوں کے لیے جو بڑی عمر کی اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اسلامی بہنیں وہاں پر شرکت کریں اسلامی بھائی مساجد کے اندر جو مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں ان میں شرکت کریں انشاءاللہ شاء اگر بچپن میں کسی وجہ سے آپ قرآن نہ پڑھ سکے یا پڑھا تھا لیکن درست نہیں پڑھا تجوید کے مطابق نہیں پڑھا تو دعوت اسلامی کے مدن ماحول کی برکت سے آپ عمر کے کسی بھی حصے کے اندر ہیں درست پرانے مجید مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا آپ کو انشاءاللہ اللہ یہ آسان ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں جذبہ نصیب فرمائے اگلی کول کی طرف بڑھتے ہیں سعودی عرب سے تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ کام کرتا ہوں تو کام ہے بس ابھی کام وغیرہ بھی نہیں میں فارغی ہوں تو دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی اگلی کال بھی پلے میرا نام محمد سلیم اثاری ہے میں کراچی نیو کراچی سیکٹر فائیو ڈی سے بات کر رہا ہوں یہ میں پوچھنا تھا کہ ایک دوسرے کو جو بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کسی کو بیماری ٹی وی بی ہے है ہے وہ آیا کسی اور کو بھی لگ جاتی ہے ساتھ رہنے سے اٹھنے نہیں دو کالز ایک ساتھ جو ہے وہ ہم نے سنی ہیں پہلے عرب شریف سے وہ کام کاج کے حوالے سے کچھ پریشان تھے اور دوسروں نے دراصل کوئی وظیفہ نہیں بلکہ مسئلہ گویا کے پوچھا ہے کہ بیماری جو ہے وہ کیا ایک کو ہو تو دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے نہیں تو کام کاج والے اسلام بھائی کے لیے کیا اشیاء فرمائیں فتیق بھائی جنہوں نے ہمیں عرب شریف سے کال کی ہے کاروباری پریشانی کے حوالے سے کہ ان کا روزگار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا ہے کہ عتیق بھائی اللہ عز جل آپ کو جلد برسر روزگار فرمائے آمین تلاش معاش کے لیے سورہ اخلاص یعنی کل یوتھ اللہ کفوان اہم اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں اسے بسم اللہ شریف کے ساتھ ایک ہزار ایک بار یعنی ون تھاؤزنڈ اینڈ ون ٹائم ابلآخر سو سو مرتبہ یعنی ہنڈریڈ ٹائم درو شریف یہ کب پڑھنا ہے اس کا پیریڈ اس کا وقت آپ نشین فرما لیجئے عروج ماہ یعنی چاند کی پہلی سے لے کر چودہ تک کے زمانے کو عروج ماہ کہا جاتا ہے مثلا ابھی شعبان المعظم کا مہینہ آنے والا ہے تو یکم شعبان المعظم سے لے کے یعنی جو شعبان المعظم کی چاند رات ہوگی تو مغرب کے بعد یہ تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے قمری تاریخ جو ہے تو یہ مغرب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے تو یکم شابان المعظم سے لے کے چودہ شابان المعظم تک یہ عروج ماہ کا وقفہ کہلائے گا اس دوران ایک ہزار ایک مرتبہ سورہ اخلاق بسم اللہ شریف کے ساتھ اور اول و آخر سو سو مرتبہ دوشی پڑھ لیجئے یہ بہت موثر رہے گا اور حضور نبی کریم علیہ حفظ صلات و تسلیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہوں تو ان کی حاجتوں کو کافی ہے پھر پارہ اٹھائیس سورت الطلاق کی یہ آیات کریمہ نمبر دو اور تین ارشاد فرمائی یہ آیات مبارکہ ادائے قرض اور روزی اور روزگار کے لیے بھی اس کی قصد کی جائے تو بہت ہی مفید اور مجرب ہے وہ آیات کریمہ کیا ہیں جو سرکار صلی اللہ علّاد فرمائی ومن ان قدرا یہ پارا سورج طلاق آیاتیں مبارکیں اس کی کسر فرمائیے ان شاء اللہ ازب جل آپ کے جو روزگار کے مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے ماشاء اللہ یعنی اس کی کثرت کرتے رہیں جی جی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی موقع ملے تو اس کو پڑھتے رہیں یہاں پر امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ ہی تعالیٰ علیہ کا ایک قول نقل فرمایا ہے وہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا کیونکہ تندستی کے حوالے سے بے روزگاری کے حوالے سے بہت زیادہ سنا جاتا ہے لوگ تذکرہ بھی کرتے ہیں جو بے روزگار ہے جو تندرست ہے وہ تو مبتلا ہے وہ تو ہے ہی لیکن ہمارے یہاں ایک اور بات ہے کہ جو برسر روزگار ہے وہ بھی خوف میں مبتلا ہے اس کو کس چیز کا خوف ہے ہائے میں کہیں بے روزگار نہ ہو جاؤں تو گویا کہ دونوں طرح کے لوگ جو وہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں انسان جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے اتنا جہنم سے ڈرتا ہوتا تو دونوں سے بچ جاتا انسان جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے اگر اتنا باتی میں اپنے رب اجزا ودل سے ڈرتا تو دونوں کے یہاں سرخرو ہو جاتا انسان جتنی محبت دولت سے کرتا ہے اگر اتنی محبت جنت سے کرتا تو دونوں کو پا لیتا کتنا فکر انگیز اور ایک ہمارے حسب حال یہ قول ہے امام غزالی رحمتہ اللہ تعالیٰ کا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جہنم کا خوف ہمارے دلوں میں کم پایا جاتا ہے اسی طرح جنت کی طلب جنت سے محبت کم پائی جاتی ہے محبت ان مانوں پر ویسے تو ہر شخص کسی سے بھی پوچھیں گے کہ, کہ آپ کو جنت چاہیے تو کون انکار کرے گا جنت سے کس کو محبت نہیں لیکن عملی طور پر ہمارے امال گویا کہ ایسے لگتے نہیں کہ ہمیں جنت سے محبت ہے کیونکہ اگر جنت سے واقعی محبت ہو جیسا کا جیسا کہ اس کا حق ہے تو پھر کوئی بھی ایسا عمل جو جنت کے پانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی ہم سے نہ چھوٹتا لیکن عملی طور پر ہم اس کے کچھ برعگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں بارن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا خوف نصیب فرمائے آمین جہنم کا حقیقی خوف ہمیں نصیب ہو اور جتنی دولت سے محبت کرتے ہیں کاش کہ اس سے کہیں بڑھ کر جنت سے حقیقی محبت ہمیں نصیب ہو جائے تو ایک تو یہ وضاحت بھی آپ نے سنے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ جہاں آپ کو وضاحت بیان کیے جاتے ہیں وہیں پر عملی کوشش بھی کرنا ضروری ہوتا ہے یہ نہیں کہ وظیفہ معلوم ہو گیا تو اب بس وظیفے پہ تکیہ کر لیا اب ہاتھ پونے ہلانے بھائی وہ بتایا تھا کہ یہ روزی میں برکت کا وظیفہ ہے ایسی جگہ سے رسک ملے گا کہ بندہ گمان بھی نہیں کرے گا درست ہے حق ہے لیکن بندے کو عملی طور پر کوشش کرنے کا بھی حکم ہے کوشش بندہ جاری رکھے اور یاد رکھیے کہ جو کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرماتا ہے اور یہ بھی مدن پھول یاد رکھیے کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں توکل اس چیز کا نام نہیں کہ آپ اسباب کو چھوڑ دیں اسباب اختیار ہی نہ کریں اور پھر کہیں کہ میں تو متوکل ہوں میرا توکل ہے اسباب کو بھی اختیار کریں لیکن حقیقی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اس کی ذات پر بھروسہ ہو یہ ہے توقل اعلی حضرت امام اہل سندر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فتح رضویہ شریف قدیم دسویں جیل میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ توقل معارضہ اسباب کا نام نہیں وہ روایت بھی ہے کہ وہ ان کے پاؤں باندھو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل کرو تو جہاں پر آپ یہ وظائف کریں جو بھی اس کی شرائط ہیں جو بھی ہمارے اسلامیہ نے بیان کیا وہیں پر رزق کے حالات کے لیے کوشش بھی کریں تگو و بھی کریں انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا اگلی قول کی طرف بڑھتے ہیں علی صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ. جی میں دیکھ مدینہ منورہ سے بول رہا ہوں بس تھوڑے سے کام کے تھوڑے سے پریشانی ہے بس تھوڑے سے نا الحمدللہ پہلے تو بہت اچھا تھا ابھی کام تھوڑا سا نا پیسے چل رہا ہے تو میں آپ کا چینل بہت دل لگا کے دیکھتا ہوں اللہ آپ کو اور بھی زیادہ تفلیف دے انشاءاللہ شاء اللہ جزاک اللہ عبدالراؤ بھیا مدری چینل بہت زیادہ دیکھتے ہیں آپ نے دعاؤں سے بھی نوازا تمام ناظرین ہی دعا بھی کیا کریں دیکھا بھی کریں اللہ سبارک و تعالیٰ مزید کوشش کرنے کی بہتر سے بہتر جو ہے وہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ تبارک تعالی ہمارے مدری چینل کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور دن رات اس کو ترقی کے منازل پر مزید گامزن فرمائے عبد الرحو بھائی کام کے حوالے سے پریشان ہیں ان کا کہنا یہ کہ پہلے بہت اچھا چلتا تھا لیکن کچھ عرصے سے جو ہے وہ دشواری کا سامنا ہے اب کیا شرف عبد الرو بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاروباری پریشانیاں دور فرمائیں آپ کو جلد حلال اور آسان روزگار خدمت فرمائے دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبس المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان تلاوت سے سورہ واقعہ کے فضائل پیش خدمت ہی. قرآن مجید فرحان حمید کی مشہور تفسیر روح المعانی کے جلد نمبر سات اور صفحہ نمبر 183 سو کے حوالے سے لکھا ہے کہ بہت ہی بابرکت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ واقعہ تبنگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے لہذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ آئیے ایک ریمان افروز روایت سنتے ہیں حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے اگر میں تمہیں خزانے سے کچھ عطا کروں تو کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ تم میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورت الواقعہ پڑھے گا تو وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہ ہوگا اور مشکلات المفاد میں کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھا کرے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں انشاءاللہ سورہ اللہ واقعہ کی تلاوت کرنے کی برکت سے کاروبار میں بھی برکت رہے گی روزگار میں بھی انشاءاللہ برکت رہے گی اور کبھی انشاءاللہ فقر و فاقہ میں بھی مبتلا نہیں ان شاء اللہ اس سے حفاظت رہیں گی اللہ امید ہے کہ آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کی عادت بنائیں گے نہ صرف ہمارے یہ کولر اسلامی بھائی بلکہ جو بھی مدری چینل کے ناظرین ہیں وہ چاہیں تو اس کو اپنا وظیفہ بنائیں انشاءاللہ عزوجل اللہ میں اور کام وغیرہ میں برکت کا بے حد مجب ہوگا آپ نے وہ صحابہ کرام کا یہ واقعہ بھی سنا اور ان کو کس قدر یقین تھا کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دی ہے اب مجھے اپنی بچیوں کے فقر و فاقے کی جو ہے وہ کوئی پریشانی نہیں ہے تو وظائف کے اندر یہ چیز بھی بہت زیادہ اثر رکھتی ہے کہ جو بھی وظیفہ کیا جائے اس پر کامل یقین ہونا چاہیے جتنا یقین زیادہ کامل ہوگا اتنا ہی اس کا اثر بھی زیادہ ظاہر ہوگا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ وظیفہ کرتے ہیں اب وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں پتہ نہیں یار فائدہ ہوگا نہیں ہوگا چلو یار کر لیتے ہیں ایک سے پوچھا اب وہ چند دن اگر فائدہ ظاہر نہیں ہوا تو اب وہ بد ہو گئے اب دوسرے کے پاس چلے گئے اب اس سے پوچھا یار اس سے تو فائدہ نہیں ہوتا چلو دیکھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو بھی وظیفہ کریں تو کامل یقین کے ساتھ کریں ویسے اس کا نام روحانی علاج ہے ہمارے سلسلے کا تو اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے تو جتنا روحانی طور پر اس وظیفے پر آپ کا اعتقاد اور اعتماد زیادہ ہوگا انشاءاللہ شاء اس کی برکت اسی قدر زیادہ ہوگی اور یہ تو قرآن ہی وظائف ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور بزرگان جن کے اقوال کی روشنی میں بیان کیے جاتے ہیں تو قرآن مجید کے جو وظائف ہیں احادیث کریمہ کے وظائف ہیں تو ان پر تو اعتماد ہی اعتماد ہونا چاہیے ہم آج دنیاوی چیزوں پر اعتماد رکھتے ہیں زائر کے علاج کرواتے ہیں بھی نہیں ہے تو جہاں پر ہمارا اعتقاد اس علاج پر ہوتا ہے بہت ہی قابل ڈاکٹر ہے تو کتنا اعتقاد ہوتا ہے کیسا اعتماد ہوتا ہے کہ یار بس اس سے دوا لے لو شفا ہو جائے گی تو جو قرآن کے وظائف ہیں احادیث کے وظائف ہیں جو ہمارے بزرگان دین نے ارشاد فرمائے تو ان پر بھی اس سے کہیں بڑھ کر یقین ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالی سفر حج پر جا رہے تھے تو راستے میں طوفان کا سامنا ہوا اور بھی تھے زائرے کے سفینے میں سینکڑوں اور کرام ہوا کرتے تھے آج کل تو غالباً یہ سفر نہیں ہوتا تو اب سب پریشان کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی کیسے خوف کے اندر مبتلا ہے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی اللہ کو دیکھا تو آپ بہت پرسکون تشریف فرما ہے اور کسی طرح کی پریشانی کا آپ سے اظہار نہیں ہو رہا اور آپ سب کو تسلی دے رہے ہیں انشاءاللہ شاء کچھ نہیں ہوگا بار وہ طوفان آیا اور پھر تھم گیا تو کسی نے سوال کیا کہ اس قدر خطرناک قسم کا یہ طوفان تھا اور اتنا پریشان کن تھا آپ اتنے پرسکون کیسے تھے تو آپ نشاد فرمائے کہ میں جب سوار ہوا تو میں نے سفینے پر سوار ہوتے وقت کی دعا پڑھ لی تھی اور اس کی برکت یہ ہے کہ جو اس کو پڑھ لے گا تو اس کی سواری جو ہے وہ حادثے سے محفوظ رہے گی تو مجھے اس پر کامل یقین تھا اس لیے میں بالکل اطمینان میں تھا کہ انشاءاللہ شاء اللہ وجل اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ ایک اعتقاد کی بات ہوتی ہے تو بزرگان دین کے واقعات پڑھتے ہیں ان کے سیرت کو دیکھتے ہیں تو ان کا اعتقاد بہت مضبوط ہوا کرتا تھا اسی لیے اس کے فوائد بھی بہت جلد اور بہتر انداز پر ظاہر ہوا کرتے تھے تو جب بھی کوئی وظیفہ کریں کچھ بھی آپ کو بتایا جائے ورد کریں تو اس پر کامل یقین کے ساتھ اس کو کریں اللہ تبارک وطالعہ ضرور کرم فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب میرا نام سمبس ہے میں چارکون سے بات کر رہا ہوں اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا میں ایک دکاندار ہوں اور میرا کام کبھی چلتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے میں بہت پریشان ہوں میں ان سے کچھ پوچھ یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ دعا سماؤ مجھے دکھائیں گے کیا کرنا چاہیے مجھے ذیا کوٹ سے کالر تھے ان کا بھی سوال وہ گزشتہ کے ساتھ ملتا جلتا تھا کہ کبھی کام چلتا ہے کبھی رک جاتا ہے بہت پریشان ہوں کیا وزیر پہشان فکرے معاش بد ہولے مار جہاں گسا لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں یہ میرا علازت کا ہے تو بہرحال یہ تیسری غالباً جس میں معاشی پریشانی کا تذکرہ ہے بہر اللہ عز و جل ہمارے عبدالسمد بھائی کے بھی معاشی مسائل حل فرمائے داوت اسلام کے شاعری دارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع مدنی پنصورہ کے باپ فیضان بسم اللہ میں سے امیر و کبیر بننے کا نسخہ پیش کرتا ہوں جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمٰ تین سو بار اور درو شریف تین سو بات یعنی تھری ہنڈریڈ ٹائمس پڑے اللہ عزل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا اور روزانہ پڑھنے سے انشاء اللہ ازل ایک سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا سبحان اللہ امیر و کبیر ہو جائے گا تو اب یہ وظیفہ تو کس کو نہیں چاہیے یہ کریں گے اب امیر و کبیر جو مالدار ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں مزید امیر و کبیر ہو جاؤں تو آپ نے جو لفظ ارشاد فرمایا تو اس سے ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کی اور توجہ گئی ہو ایک مرتبہ پھر ارشاد فرما دیں امیر و کبیر بننے کا نسخہ ہاتھ رہے رہا ہے آپ درست فرما رہے ہیں واقعی ہماری استخارہ سروس پہ اس طرح کی کالز آتی ہیں کہ وہ استخارہ اس چیز کا کرواتے ہیں کہ ان کے پاس کہیں سے کوئی میل آ جاتی ہے یا کہیں سے کوئی ان کے گھر پہ کوئی پوسٹ آتی ہے اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کا دس ملین ڈالرز کا انعام نکل آیا تو اس انعام کو آپ پانے کے لیے آپ جو ہے تو اپنی رجسٹریشن کروائیں اور اس کے خراجہ سو ڈالر ہوں گے تو آپ بھیج دیجئے تاکہ آپ کے جو اکاؤنٹ کے اندر دس ملین ڈالر منتقل کیے جا سکیں تو آپ یہ استخارہ کر کے بتائیں کہ ہم وہ سو ڈالر ان کو بھیجیں یا نہ بھیجیں پھر کیا بھیجتے ہیں نہیں ہم کو جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں اس ادارے کو یہ کہہ دیں کہ آپ اس دس ملین ڈالر ہے نا تو اس میں سے ایک ملین ڈالر آپ رجسٹریشن کی مناح کر لیں باقی نو ملین ڈالر ہمیں بھیج دیں آپ تو وہ نہ ادارہ پتہ چلتا ہے نہ وہ سو ڈالر واپس میں آتے ہیں لوگوں نے جو ہے یہ نفسیات سے گویا کے کھیلتے ہیں کیونکہ ہر ایک کی نفسیات ہیں کہ بس میں امیر کبھی ہو جاؤں اور راتوں رات امیر ہونے کا تو تقریبا لوگوں کو خواب ہوتا ہے نا بھائی چلو ٹھیک ہے امیری بننا ہے کوئی حرج نہیں اگر بری نیت نہیں ہے تو جائز ہے اچھی نیت سے سواب بھی ملے گا لیکن تھوڑا صبر کر لو نہیں بھائی آج ہی اب کوئی اگر کہیں پر کام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری سہیلی بس ڈبل ہو جائے کاروبار والا ہے تو وہ بھی شارٹ کٹ جو ہے وہ کھیلنے کے چکر میں تو شاید اس طرح کے جو لٹیرے ہوتے ہیں جو آپ نے ایک مثال اسی طرح وہ بیچ میں چلا تھا کہ وہ موبائل پر بھی جو ہے وہ فون کرتے تھے کہ آپ کی جو ہے وہ موبائل کمپنی نے جو ہے وہ کچھ اس طرح کا وہ پرچیاں نکالی تھیں تو آپ کا نام तो ہے تو اتنے ہزار روپئے کا بیلنس بھجوا دیں تو بہت سارے لوگوں اس طرح سے بیلنس منگوانے کا چکر یہ پیسے منگوانے کا ای میل پر تو انٹرنیٹ پر نہ جانے نت نئے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں تو یہ وہی کہ امیر و کبیر بننے کی چونکہ خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے اب اس کو سوچ نہیں پڑتا سوچتے بھی نہیں ہیں اب وہ کال ایسی آتی ہے کسی ایک نے بتایا کہ وہ اس کو کال کی کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ آپ کا انعام نکلا ہے موبائل کمپنی کی طرف سے تو آپ جو ہے نا فوراً جو ہے وہ اتنے ہزار روپے کا وینس بھجوا دے بس تاخیر نہیں کیجئے گا یعنی اتنا اس کو نفسیاتی طور پر وہ کیا کہ اس نے سوچا بھی نہیں کہ کسی سے پوچھو مشورہ کروں اس کو موقع ہی نہیں ملا وہ بےچارہ گیا اور اس نے جو ہے وہ دکان سے وہ کارڈ خریدے اور پھر جو بھی ہونا تھا اس کے ساتھ تو میرے بہت ہی قریبی عزیز نے بہت واقعی انمول بات بتائی تھی اس نے کہا کہ ہے نا جب تک دنیا میں لالچی لوگ زندہ ہے نا جب تک دنیا میں لالچی لوگ زندہ ہیں تب تک فراڈ کرنے والا بھوکا نہیں مر سکتا تو नहीं نہیں ہے दुनिया دنیا طلبی اب یہ روایتوں کے اندر بھی جو ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ ابن آدم کا پیڑ جو قبر کی مٹی ہی بھرے گی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حوث یہ بہرحال ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی بے جا محبت سے محفوظ فرمائے جس کے حلال اور کناٹ کی دولت سے مالا مال فرمائے ورنہ واقعی حقیقت ہے کہ کوئی کتنا ہی مالدار ہے وہ اتنا ہی زیادہ ضرورت مند نظر آتا ہے ضرورت مند فقط وہی نہیں کہ جس کی سیلری جو دس ہزار ہے بارہ ہزار ہے پندرہ ہزار ہے بلکہ اس کو ضرورت ہوگی چار پانچ ہزار روپے کی آٹھ دس ہزار روپئے کی جو کروڑوں کماتا ہے تو اس کی ضرورت بھی کروڑوں کی جو اربوں کماتا ہے اس کی ضرورت بھی اربوں کی تو جو جتنا مالدار ہے وہ اتنا ہی بڑا حاجت مند ہے ضرورت مند ہے اللہ قبارک وطالعہ بے نیازی عطا فرمائے تبک عطا فرمائے کناٹ نصیب فرمائے بہرل وہ کچھ بھی ہے امیر بننے کا نسخہ دوبارہ ارشاد فرما دیں جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رک کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو بار یعنی 300 ٹائمز اور درو شریف تین سو بار پڑھے اللہ عزوجل اس کو ایسی جگہ سے رسفت فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ ایک سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا وظیفہ اگر آپ کریں تو اچھی اچھی نیتیں بھی شامل کر لیں امیر و کبیر بننا پھر نفسی ہی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے صحابہ کرام علی و رضوان بڑے بڑے مالدار تھے کئی صحابہ کرام ہیں, بہت بڑے تاجر تھے بہت اچھے تاجر تھے لیکن ان کی دنیا نے ان کے دین کو نقصان نہیں پہنچایا اللہ کا و تعالی کے راہ میں خرچ کیا کرتے تھے سلا رحمی کیا کرتے تھے اپنے اولاد پر خرچ کیا کرتے تھے گھر والوں پر خرچ کیا کرتے تھے تو اگر وظیفہ کریں تو اچھی اچھی نیتیں کریں ان شاء اللہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جو مال عطا فرمایا جو مجھے منصب اور جو بھی دنیاوی طور پر مجھے حاصل ہوا میں اس کو اس کے راہ میں خرچ کروں گا غریبوں کی مدد کروں گا مساجد کی تعمیر میں خرچ کروں گا مدارس میں خدمت کروں گا دعوت اسلامی جو کہ سنتوں کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے اکتالیس سے زائد شعبہ جات میں اس کے مدن کام ہیں دنیا کے نہ جانے کتنے ممالک کے اندر اس کا کام ہے الحمدللہ دنیا بھر میں ہفتہ وار استماعت کا سلسلہ صبح استعما کا سلسلہ مساجد کی تعمیر جامعۃ المدینہ دارالفتحل سنت المدینت العلمیہ مدنِ قافلے مدن انعامات لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ اخراجات جو ہے وہ زائر کے اس میں صرف ہوتے ہیں تو جب بھی آپ صدا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رام میں خرچ کریں تو کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کو بھی ضرور پیش کیا کریں انشاءاللہ اللہ زوجل آپ کی دی ہوئی رقم سے دین کے کام میں معامنت ہوئی کسی کی اصلاح ہو گئی کسی شعبے کے اندر ترقی جو ہے وہ مل گئی کسی بھی شعبے کے اندر آپ کا حصہ ہوا تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک اللہ تعالی دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا اور کل برز قیامت بھی امید ہے کہ اس کا ضرور اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرمائے گا تو ویسے ہی یہ رجب میں شعبان میں رمضان و مبارک میں ایک تعداد ہوتی ہے کہ جس کا خرچ کرنے کا ذہن ہوتا ہے ایک غلط فہمی بھی ہوتی ہے وہ یوں کہ لوگ اس کو رمضان کو زکوات کا مہینہ سمجھتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو رمضان میں اپنی زکوات نکالتی ہے تو یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ کا تعلق سال کے پورا ہونے پر ہے جو بھی صاحب نصاب ہوا شرائط جو ہے اس کے اندر پائی گئیں زکات کے فرض ہونے کی تو اب وہ کسی بھی مہینے ربی الاول کے اندر ہو محرم کے اندر ہو سفر کے اندر ہو جب اس کا نصاب پورا ہوا شرائط کے ساتھ اور جب اگلے سال وہ تاریخ آئے گی اس کا سال پورا ہوگا تو اب اس پر فوراً زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ لازم ہو گیا اب تاخیر کرے گا تو گناگار ہوگا اگرچہ یہ نہیں ہے تو کہ چلو یار رمضان میں خرچ کریں گے رمضان میں زکوات ادا کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا تو اگرچہ نفلی صدقات کا ثواب بڑھ جاتا ہے رمضان میں خرچ کرنے کے اپنے فضائل ہے. لیکن یہ زکوٰ کا مسئلہ یہ جدا ہے تو اگر رجب کے اندر آپ کا سال پورا ہو رہا ہے تو رجب میں نکالیے شابان میں تو شابہ میں بارل اس کے ساتھ ساتھ صدقات واجبہ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات دینے کا رجحان بڑھ جاتا ہے اور الحمد مسلمان بک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ خرچ کرتے ہیں تو ان مہینوں میں بالخصوص آپ بھی اپنی دعوت اسلامی کے لیے یہ مدنی چینل بھی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کے ذریعے آپ اتنا کچھ علم حاصل کرتے ہیں اور و وظائف آپ کو بتائے جا رہے ہیں اس سلسلے کے اندر دعولافت میں سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے امیر سنت کے مدنی مذاکرے مبلغین دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بیانات اور کس قدر آسان ذریعے سے گھر بیٹھے آپ کو علم دین حاصل ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ چینل بھی پر چلتا ہے تو دعوت اسلامی کو آپ اپنے صدقات میں سے پیش کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی برکات عطا گا اگلی کول کی طرف بڑھتے ہیں اشتیاقتاری تولکا ال سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ مطلب روحانی سے متعلق پوچھنا ہے کہ میری بہن کے رشتے میں رکاوٹ بتا رہی ہے تو استخارہ وغیرہ بھی کرایا اور کاٹ والے عمل بھی کرائے لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تو دعا بھی کریں اور اس کے لیے کوئی علاج ہو تو تجویز فرمائیں ہند سے ہمارے کے کی تھی اور بہن کے رشتے کے حوالے سے دشواری کا سامنا ہے اشنیاگ بھائی اللہ زوجل آپ کی ہنشیرہ کو نیک اور پابندی سنت رشتہ نصیب فرمائیں آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے اکتالیس بار فورٹی ون ٹائمس سورہ اخلاف اول و آخر گیارہ گیارہ بار درج شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں اور نیت یہی ہو کہ شادی میں ہر قسم کے خلاف سنت اور ناجائز رسم بشمول فلموں ڈراموں گانوں بازو اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے اور اس عمل کی مدت نوے دن ہے اس دوران اگر منگنی وغیرہ ہو بھی جائے تب بھی اس عمل کو مسلسل جاری رکھیے ان شاء اللہ اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کی ہمشیرہ کو بہت جلد نیک اور پابندی سنت رشتہ نصیب ہوگا اور اگر اسلامی بہنیں عمل کرنا چاہیں تو اسلامی بہنیں باری کے دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ یعنی قل نہ پڑھیں یعنی قل حم اللہ احد کی بجائے هو اللہ احد سے شروع کریں اللہ عہد اللہ جو یعنی اس طرح پوری صورت پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روحانی علاج پیش خدمت ہے آپ کے والدین کو چاہیے کہ بیٹیوں کی نصیب کھل جائیں اور اچھے نیک رشتے نصیب ہوں اور مشکلات سے نجات بھی حاصل ہو تو اس کے لیے یا لطیف یا لطیف یا لطیف روزانہ صحیحت الوضو کے بعد سو بار پڑھ لیا کریں انشاءاللہ شاء اس عمل کی برکت سے بیٹیوں کے نصیب بھی کھلیں گے اور جلد اچھے رشتے بھی انشاءاللہ اللہ نصیب ہوں گے تو اشتیاق بھائی آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا تو نیک اور پابند سنت رشتہ نصیب ہوگا ماشاء اللہ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اللہ اللہ سعودی عرب کے شہر سے بات کر رہا ہوں کا نام ہے میری وائف اس وقت ہندوستان میں ہیں ان کو پیٹ کی تھائی میں پتھر کی شکایت ہے ڈاکٹروں سے ہم نے رابطہ کیا ڈاکٹر نے الٹراساؤنڈ کیا تھا تو اس میں پیٹ کی تھائی بتایا گیا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں تو ان کے لیے کوئی روحانی علاج آپ بتا دیں تو مہربانی ہوگی ارب شریف سے کال تھی اور ان کے بچوں کے ہند میں ہیں پتھری کے علاج کے لیے کوئی اللہ عز و ان بھائی کے بچوں کی والدہ کو شفا کا پتھری سے نجات کے لیے پارہ نمبر سولہ ایک سو نو بسم اللہ الرحمن الرحیم لو كان البحر مدیدن ربی اس آیت مبارکہ کو بعد نماز فجر تین عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر زردے کے رنگ سے نسائیں بھائی کو چاہیے کہ لکھ لیں یہ آیتیں مبارکہ جو پڑی گئی بسم اللہ الرحیم. لو البحر ربی اس میں آراب یعنی زیر زبر پیش تشدید یا جزم وغیرہ لگانے کی حاجت نہیں ہے البتہ دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھیں اور تین پلیٹیں لکھیں گے ایک پلیٹ صبح ایک پلیٹ دوپہر اور رات کو ایک پلیٹ پانی سے دھو کر پی لیں اس عمل کا مدت علاج چالیس دن ہے اور اس کے علاوہ اسی رنگ سے لکھ کر ریگزین یا چمڑے میں تعویذ بھی بنا لیں استعمال بہنوں کو چاہیے کہ اس تعویذ کو اپنے گلے میں اور اگر اسلائی بھائیوں کو اس طرح پتھری کی شکایت ہو تو وہ اپنے بازو پر باندھ لیں انشاءاللہ عزوجل پتھری کے مرض سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ امید ہے کہ آپ نے یہ نوٹ کر لیا ہوگا اور جس طرح ہمارے اسلامیہ نے بیان کیا اس کے مطابق آپ عمل کیجئے اللہ تبارک و تعالی ضرور کرم فرمائے گا اگلے کول کی طرح بڑھتے ہیں علیہ وسلم میرا نام شاہین ہے میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ جناب میں یعنی رات میں سو جاتا ہوں تو رات میں جناب میں اٹھ جاتا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا پھر میں دیکھا جائے بکر سے اٹھ کے میں چلنے بھی لگ جاتا ہوں تو میں کافی دیروں سے مجھے پتہ نہیں چلتا تو پیچھے سے اگر یعنی میرے بازو میں کوئی ہوتا ہے بھائی بردا تو اس میں آواز دیتا ہے کیا ہوا क्या हुआ तो تو پھر مجھے ہوش آتا ہے وہ خطرناک بیماری ہے بظاہر تو ایسی تکلیف نہیں ہے لیکن اس میں نقصان کا بہت پہلو رہتا ہے ایک تو ان کو بغیر منڈیر کی چھت پہ نہیں سونا چاہیے ویسے ہی بغیر منڈیر کی چھت پر سونا عمومی حالات میں بھی اس کو پسند نہیں کیا گیا جو آداب وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں سونے جاگنے کے تو اس میں بغیر منڈیر کی چھت پر سونے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے لیکن بہرحال یہ ہوتی ہے بازو کو یہ بھی ایک بیماری کی قسم میں سے ہے کہ نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے کیا شخص اللہ تبارک و ہم سب کو محفوظ فرمائیں سائن بھائی آپ کو چاہیے کہ سونے سے پہلے وضو کی عادت بنائیے تو انشاءاللہ شاء اللہ اللہ نے چاہا تو یہ جو نیند میں چلنے کا مرض ہے یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا اس کے علاوہ رات کو جب بھی آپ سونے لگے تو سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ لیجئے او بس میکا امو تو احیا اوم بس می کا احیا یعنی یا اللہ میں تیرے نام سے مرتا اور جیتا ہوں تو سونے سے پہلے دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیجیے ان شاء اللہ یہ جو نیند میں چلنے کا مرض ہے آپ کے ساتھ یہ بیماری ہے یہ سب انشاءاللہ اللہ دور ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک اور روحانی علاج پیش خدمت ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو اگر اپنے بستر پر اس کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں تو فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے ان اللہ تو سائن بھائی آپ کو چاہیے کہ یہ جو روحانی علاج آپ کے لیے بیان کیے ان پر آپ عمل کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ عمل کرنے کی برکت سے نیند میں چلنے کا مرض چاہتا رہے گا انشاءاللہ شاء ویسے بھی جو آپ نے بیان کیا کہ وضو کر کے سو جائیں تو وضو کی حالت میں سونا یعنی وضو کر کے سونا اس کے بھی فضائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو نیکیاں آتا فرماتا ہے تو با وضو جتنا زیادہ زیادہ رہے بندہ اس کا فائدہ ہوتا ہے ایک فائدہ میں عمومی حالات کے حوالے سے ارض کرتا چلوں با وضو رہنے کا کہ وضو کرنے سے بندے کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے بالخصوص جب بندہ کے انٹرویو دینے جا رہا ہے کسی سے ملاقات ہے تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو گھبراہٹ کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں اگرچہ قابل ہوتے ہیں لیکن ایک نفسیاتی طور پر جو ہے وہ ان کے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے تو جو با وضو رہتا ہے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے تو ہر وقت بابزو رہیں جب تک بابزو رہیں گے انشاءاللہ شاء نیکیاں لیکیاں آپ کو ملتی رہیں گی اور ضمن یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ آپ کو خود اعتمادی رہے گی بالخصوص اگر کہیں پر آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں کوئی آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے کسی شخصیت کے پاس آپ جا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مینٹلی جو ہے وہاں پر کچھ ایسا سامنا ہو سکتا ہے گھبراہٹ کا تو آپ وضو کر کے جائیں ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کے اعتماد میں آپ کے کانفیڈینس میں اضافہ ہوگا ویسے ہر شریعت کے حکم پر عمل کرنے میں نہ جانے کتنی حکمتیں ہوتی ہیں ہم نہیں سمجھ پاتے لیکن جب کوئی اس طرح کی حکمت سامنے آتی ہے تو ایک نفسیاتی طور پر اس کی طرف رغبت بندے کی بڑھ جاتی ہے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سر میرا نام سعید بھٹی ہے بات کر رہا ہوں بیٹے کا نام محمد عمر ہے اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کانوں سے بہت انچہ سنتا ہے عمر اس کی آٹھ سال ہے اور پہلے ٹھیک تھا اب جو ہے نا وہ انچہ سنتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت پرابلم ہے اور اسکول میں بھی بہت مسئلہ بنا ہے تو بس یہی مسئلہ ہے ذیا کوٹ سیالکوٹ کو ہمارے مدر ماحول میں ضیا کوٹ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کو ہمارے آپا پتب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ سے نسبت ہے آپ کا تعلق اس شہر سے تھا اس لیے محبت میں آشقان اولیا اس کو زیاد کوٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں بیٹے کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ آٹھ سال کی عمر ہے لیکن سماعت کمزور ہے اونچا سنتا ہے کیا کیا جائے سید بھائی اللہ احساجل کی بارکا میں دعا ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کی قوت سنوائی بحال فرمائے رد المختار جلد صفحہ دو سو تیرانوے پر ہے جب مؤذن دوسری بار یہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سننے والا یوں کہے قُرَّةُ عَيْنِ بِكَ یا رسول اللہ یعنی یا رسول اللہ عز وجل و, و صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہر بار انگوٹوں کے ناخن آنکھوں سے لگا لے اور آخر میں کہے اللہم مَتْتِعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصُرْ یعنی اے اللہ عزت میری سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما انشاءاللہ شاء اللہ عزت ایسا کرنے کی برکت سے قوت سماعت کے ساتھ ساتھ قوت بسارت میں بھی اضافہ ہوگا اور اسی کتاب یعنی یہ رد المختار جل ایک صفحہ دو سو ترانوے کے اسی صفحے پر یہ بھی لکھا ہے کہ جو ایسا کرے گا میرے عقائے دو جہاں مالک جنت بی عزن رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے اللہ؟ تو یوں یہ جنت پانے کا بھی عمل سب ٹھہرائے الحمدللہ تو یہ جو آپ کو بتایا اس پر آپ عمل کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کے بیٹے کی سماج جو ہے وہ ضرور بہتر ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آفیت عطا فرمائے عبادل عبادل عبادل اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں صلو حبیب ہلو السلام علیکم میں محمد اسلطاری محمد اسلطای قادری ناتم یو کے سے بات کر رہا ہوں میرا بیٹا جس کا نام محمد ابراہیم محمود ہے اس سلسلے میں میں نے فون کیا ہے اس کے لیے کوئی رانی ڈال دیتے ہیں کیوں کہ وہ بہت زیادہ شرارتیں کرتا ہے اور طا کرتا ہے چھوٹی چھوٹی بات میں دل کرتا ہے یہ بھی لے کر دیں یہ بھی لے کر دیں جس کے لیے بہت زیادہ فکر ہے کہ نیک ٹھیک ہو جائے یو کے سے ارشد بھائی کی کال تھی اور بیماری تو اس کو نہیں کہیں گے لیکن بچے کی آدات کے وجہ سے پریشان ہیں تو کیا ان آدات بری آدات جو زیادہ ایکسٹرا تنگ کرتا ہوگا ظاہر ونا نارملی تو ہر بچہ ہی کچھ نہ کچھ تو ضد کرتا ہے تو کیا اس کے بارے میں کوئی وظیفہ ہے جی جی بالکل اس کے لیے بخاری علاج ہے موجود ہے بالکل ارشد بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کو فرمان بنائیں آپ کے کو نیک بنائے. آپ کے لیے روحانی علاج پیشے خدمت ہے ارشد بھائی جب آپ کا بیٹا سو جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر اتنی آواز سے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑی ہے کہ اس کی آنکھ نہ کھلے آیت بھی سماپ فرما لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ تو جب آپ کا بچہ سو جائے تو سرانے کھڑے ہو کر یہ آیا تھی مبارکہ تلاوت کی لیے ان شاء اس عمل کی برکت سے نافرمان فرمان بچہ یا بڑا ہو تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ وہ بچہ نیک بن جائے گا انشاءاللہ اور اس عمل کی مدت گیارہ تھا 21 دن ہے تو آپ اس مدت کا یہ عمل مسلسل کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کا بیٹا تابع فرمان ہوگا اس کے علاوہ ایک اور روحانی علاج بھی پیش خدمت ہے یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو اکیس بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نافرمان فرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجیے جو ایسا کرے گا انشاءاللہ شاء اس کا وہ بچہ یا بچی نیک اور تابع فرمان ہوں گے ان اللہ تو ارشد بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ ان دونوں روحانی لاج پر عمل کریں انشاءاللہ شاء اس کی برکت سے آپ کے بچے نیک ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء یہ تو تمام والدین کے لیے بہت ہی مفید یہ وضاحت بتائے گئے کیونکہ اولاد کی نافرمانی کا شکوہ بہت عام ہے تو یہ جو دو وظاحف بتائے اگر کسی کی اولاد نافرمان فرمان ہو تو وہ اس کو اپنا سکتا ہے انہوں نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ چھوٹے بچے ہی کے لیے ضروری نہیں اگر بڑی اولاد بھی نافرمان ہے تو بھی یہ اس کے حوالے سے وظیفہ کیا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماں باپ کا تابع فرمان بنائیں ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے کچھ وضاحتیں پیش کرتا چلوں ابھی سلسلے کے بعد تریسٹھ منٹ کے اندر اندر آپ یہ نمبر نوٹ کر لیجئے. 34942626 اس نمبر پر آپ کال کر کے اپنا مسئلہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ممکنہ صورت میں آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا آئندہ سلسلے میں اس کو شامل کیا جائے گا روحانی علاج کے حوالے سے اور جو بیرون ملک سے اسلامی بھائی کال کریں وہ اس نمبر کی ابتداء میں ڈبل کا اضافہ کر لیں یہ کوڈ ہے تو تریسٹھ منٹ کے اندر اندر آپ کی کال جو انشاءاللہ شاء اللہ ریسیو کی جائے گی اور پھر اس کو ہم اپنے سلسلے میں ممکنہ صورت میں شامل کر لیں گے اگر آپ فون نہیں کر پاتے یا کسی بھی وجہ سے آپ ریکارڈ نہیں کروا سکتے تو گھبرائی نہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو دنیا بھر میں آپ کہیں سے بھی ہماری اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں وہاں پر بھی ان شاء روحانی علاج کے حوالے سے ہماری سروس آپ کو ملے گی آپ وہاں پر اپنا مسئلہ لکھ کر سبمٹ کر دیجئے تحریری طور پر آپ کو وظائف اولاد اور, اور تاویزات وغیرہ کے بارے میں انشاءاللہ شاء رہنمائی کر دی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے دنیا اور آخرت کی بہتریاں اور بھلائیاں نصیب فرمائے اور اگر آزمائش ہمارے مقدر میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے انشاءاللہ عزوجل دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل کرنے کا موقع ملے گا اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بھی جاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سل الحبی